بسم اللہ الرحمن رحمٰن الحمد آل اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ اور باقی تمام سامعین سلامت کرتے ہیں کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک سو تپن ہے اور اوراد عصریہ الحمد کل سے شروعات ہے تو عورادِ عشریہ کا درس نمبر دو ہے تو عوراد عشریہ کے باغہ تتیش کل اس کے ثواب اور افراد پڑھنے کے فضائے حکم قرآن سے اور تھوڑا سا ذکر کیا تھا آج جو ہے باغادہ اور سریہ شروع ہو رہا ہے عورا دعوت شریف میں آیا ہیں بس اورادیہ ترتیب و ترقی اورادیہ تو اس سے درس نمبر دو ہی عورد آشیہ کا حالم تو نماز اصر اور اوراد خمسہ کے اختتام پر تزبی حضرت زہرا علیہ السلام پر چننے کے بعد سجدہ شکر کر کے اوراد خمسہ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر لوگ زیادہ ہیں تو اگر چن ایک آدمی ہیں ہر ایک بندہ ہے تو پھر دائرہ تو نہیں بنتا اگر یقیناً چنگی جماعت سے نماز ہوئی ہے تو سورج یہ ہے تو اگر کئی لوگ ہیں تو پھر جو ہے گول دائرے کے سورج میں بیٹھ کر اس سو صبح کے اورات کو بھی گول دائرے کے سورج میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اوراد کو بھی گول دائرے کی سورج میں بیٹھ کر جو ہے بغدہ اورات کو شروع کرنا ہے تو اس اورات کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس کے بعد بغدہ الحم شریف سے شروع کریں گے اولاد شریف کے شروع جو ہے الحم شریف ہے اس کے بعد دوسرے قرآنِ آیات اس دعا میں زیادہ تر قرآنِ آیات ہیں اور دوسری دعائیں بھی لیکن زیادہ تر قرآن آیات ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورات کے شروع میں چونکہ عالم شریف شروع کرنے تو یکرآن شروع کرنے سے پہلے عوض اللہ پڑھنے کا بھی حکم ہے بسم اللہ پڑھنے کا بھی حکم ہے بسم اللہ تو عالم شریف کا حصہ ہیں لیکن جب بھی قرآن پڑھنا قرآن حنج قرآن باقاعد بھی ہے جب بھی تم لوگ قرآن پڑھنے لگ جائیں تو عوض اللہ پڑھا کرو قرآن عادیث میں بھی یہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگ جاؤ تو عذب اللہ پڑا کرو اور بس اللہ پڑھا کرو تو لہٰذا جو ہے اعظ بن شیطان عظیم صنع الرحیم سے یہ دعا کی ابتداء ہوتی ہے تو اعض اعوذ اذہ اعوذ میں پناہ مانتا ہوں باللہ اللہ تبار و ذات واجب الوجود قادر مطلق بادشاہ کے حضور میں پناہ مانتا ہوں آپ کو اس عظیم اللہ کے حضور میں خود کو پناہ میں دے رہے ہیں کس سے آپ کو خطرہ کس سے خطرہ آپ کو شیطان مردود کے شر سے تو مینا شیطان رضیب مردوت شیطان کے شر سے ہے جی سے خود کو اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں تو یقینی بات ہے جو ہے شیطان کے وسابس شیطان کے جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر لیتے ہیں اس کو وہ قسم خوندہ دشمن ہے جس نے اللہ کے حضر میں قسم کھا کے بولا کہ میں بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا ہر طرف سے آ کر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر تم گمراہ کروں گا یہ اس کا اللہ کے میں کہا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت سے نکال دیا اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے جس مبارک سے جنتی لباس اتر گئے اور آرام و راحت والی جگہ سے دنیا میں آنا پڑا دنیا کی زحمتیں اٹھانی پڑیں تو یقیناً شیطان جو ہے ایک بہت ہی خطرناک معلوق ہے اللہ تعالیٰ کے کہ مومنوں کی کے امتحان آزمائش کے اللہ نے اس کو حلق کیا ہے لہذا اس کی شر سے کیونکہ وہ اللہ کو نظر آتا ہے اللہ کے اس کے تمام چال بازوں کا علم ہے ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آتا صرف اس کے وجہ ویسے وہ دل میں ڈالتے چلے جاتے ہیں لہذا اللہ ہی کے حضور میں پناہ مانا چاہیے اور اللہ ہی شیطان کی ساتھ ہمیں پناہ دے سکتے ہیں لہذا پناہ مانتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ اللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ ماتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کس سے من الشیطان الرجیم شیطان کے کی شرط جو کہ مردوت ہے میں رجم یار جمعین میں کرنا جس کو یہاں شیطان رجیم یعنی وہ شیطان جس پر اللہ کے لانت کے سنسار ہو گئی اللہ نے قیامت تک کے لئے اس کو لانتی قرار دیا اس لیے اس کو رجیم کہا جاتا ہے اور شیطان کا اصل معنی عرب لغت میں لکھتے ہیں خراج نے اللہ کی طاعت و بندگی سے جو بھی معلوم نکل گیا ہے اور نافرمانی اختیار کرتے ہو سب کو شیطان کہا جاتا ہے وہ انسانوں میں سے جو اللہ کے اعتعت سے نکل جاتے ہیں جان بوجھ کے خواہ میں سے جنات میں سے چونکہ جن شیطان جنات میں سے تو جو بھی معلوم اللہ کے اعتعت سے نکل جاتا ہے اس کو جان بوجھ کے اس کو شیطان کہا جاتا ہے لہٰذا یہاں پر جو شیطان ملزم جو کہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ وسا پیدا کرتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسہ وسع پیدا کرنے والے سرئے خلاؤ برم بن ناس کے سورج میں اس پہ غور کریں تو یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں قبر نے کہا منش الوسواسل خناس ہاں جی وسوسا ڈالنے والے خناس کے شرح سے میں بنا مانتا ہوں اور یہ وسوسہ ڈالنے والے خناس مین الجنت ورناس جو کہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں لہذا چونکہ ہم یہ دعا اواد اشرے ہیں زین گرامین دعاؤں کو جو ہے صرف پڑھنے کی کیفیت میں نہیں پڑھنا چاہیے دعا مانگنے کے کی کیفیت میں پڑھنا چاہیے اور سچ مچ آپ کو شیطان کے وسوسوں سے خوف محسوس کرتے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے ڈر محسوس کرتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پناہ نہ دے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اپنے حیفظامان میں نہ رکھے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے مجھے نہ بچائے تو میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں اس مضبوط یا اور ارادے کے ساتھ عوض من الشیطان الرجیم کہیں یعنی سچ مچھ شیطان سے ڈر کر سچ مچھ ہے شیطان سے ڈر کر باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اس کی شر سے خوف کھاتے ہوئے اس کے خدموں سے خوف کھاتے ہوئے کیونکہ وہ ہمیشہ غلط راستے کی طرف قرآن ان الشیطان کہیں یا مرو الفا شع وہ بے حیائی اور منقرات کا حکم کرتا ہے ہاں جی اور جب آپ صدقہ دینے لگتے ہیں قرآن فرماتا ہے یہ شیطان تمہیں ہاں جی ہو یہی دکم الفرا وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے نہیں دے دو اللہ کے راستے میں تم کیا کرے گا تمہارا اپنی ضرورت کیسے پورا کرے گا اپنے بچوں کا کیا کرے گا ہاں بچوں کی شادی کا کیا کرے گا پڑھائی کا کیا کرے گا کل کیا کرے گا اس طرح سو بہانے آپ کو ذہن میں ڈال کے آپ کو اللہ کے راستے میں دینے سے ہاں جی ڈراتے ہیں آپ کوئی بھی نے کام کے لیے نکلتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں شیطان میں اس میں رفرا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا بندے میں وہ اور اس کے انتھک کوشش یہی ہوتے ہیں. جب بھی آپ کوئی بھی نے کام کرنے کا ارادہ کرے وہ اس میں ہاں جی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اگر کامیاب نہیں ہوا آپ نے نئے کام کر دیا تو نے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہ ہاں جی نے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے ہاں جی اور نئے کام کو پھر اس کے ثواب کو باقی رہنے نہیں دیتے آپ نئے کام کر لیں تو اس نئے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے قرآن فرمایا جب انسان صدقہ خیرات دے دیتے ہیں شدان کوشش کرتے نہ دے دے آپ نے دے دیا تو پھر وہ آپ کے ذہن میں ہاں جی احسان جتانے کے ریا کرانے کے عجوب کے دوسرے کو عزیت دینے کے یہ ان مصائب میں آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر آپ کے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے ہاں جی جنا جلان فرما اللہ تب تر صدقہ اس طرح آپ جب روز بات کوئی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں تو اول تو وہ کرنے نہیں دینے کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے کر لیا اس پہ آپ کے ایمان قبی ہو کے تو اس ایمان کے اندر اس عمل کے اندر ریا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نے آپ کو زیادہ عابد و زاہد سمجھنے لگتا ہے ہاں اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھنے لگتا ہے اور آپ یہ سوچنے لگتے ہیں اور مجھ سے بڑا کا نئے کام کرنے والا کوئی نہیں اور لوگوں کی عبادتوں کو آپ کو حقیر محسوس ہونے لگتے ہیں ہاں جی معمولی محسوس ہونے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا آبد وظاہر اور لوگوں پر فخر کرنے لگتے ہیں لوگوں کی عبادت آپ کی نظر میں پھر حقیر نظر آنے لگتے ہیں اور اپنی عبادت کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں یہ سب شیطانی وسواسیں ہیں آجانگرہ میں شیطانی وسواسیں ہیں جن لوگوں کو شیطان پر غلبہ ہے وہ اللہ نے ان کو غلبہ دیا جنہوں نے خود کو شیطان کے حوالے کر دیا شیطان سے بچایا اللہ کے حوالے کر دیا ہاں خود کو اللہ کو اپنا پناہ گاہ جانا اللہ کو اپنا وکیل قرار دیا ہاں اللہ کی سرپرستی میں آیا تو یقیناً اللہ انہیں کو بچاتا ہے تو ان کے اندر وہ اللہ نیک کرنے کی نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عجیزی آ جاتی ہے توازو آ جاتی ہے وہ اپنے نیک کام کرنے کے باوجود سب سے زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود خود کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھتے ہیں ان کے اندر خضو آتے ہیں عزیزی آتے ہیں ہاں جی اور توازو آ جاتے ہیں تکبر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے نیکیاں زین گرامی اللہ کو انسان سچ مچ ہاں جی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سچ خود کو اللہ کے میں دے دیں خوشنواز کے دور میں گھر سے نکلتے ہوئے خود کو اللہ کے پناہ میں دیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں بازار میں کچھ بازار میں جہاں بھی داخل ہوتے ہوئے اللہ خود کو اللہ کے پناہ میں دے دیں ہمارے بزرگان دین میں سے حضرت نظم الدین کوبرا علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں جب بھی تمہارے دل میں شیطانی وس آ جائیں تو اوز باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو فرماتے ہیں تو یا سلمسین آغس نہیں پڑھو ہاں جی اے فریاض رسوم کے فریا رس تو میری فریات رسی فرما فرماتے ہیں یہ نہیں کہو لاند بہ شیطان ہاں جی لاند بل شیطان نہیں کہو بلکہ عوض بلّہ من شیطان الرضیم پڑھو یا گیا سل مشتاق سین آغز نہیں پڑھو اے فریاد رسوں کے فریا رس شیطان کے مقابلے میں میری فریاد رسی کرے اور مجھ کو بچائیں کہیں فرماتے ہیں اگر آپ اللہ اللہ, اللہ کے حضور میں خود کو پناہ دے دیں اور آپ عوض بلّہ من شیطان عظیم پڑھیں آپ یا مستقسین اگر نہیں پڑھیں تو شیطان باغ جاتا ہے ہاں جی آپ سے دور ہٹ جاتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ لانت بھیجیں تو کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا تو مجھے مجھ پر لانت بھیجنے والا ہے پھر دیکھاتا ہوں تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اور وہ پھر آپ کے زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کے نیک عامل کو ضائع کر دیتے ہیں ہاں اور آپ کے دل میں طرح طرح کے وس وسے ڈال کر ریا ڈال کر عجب ڈال کر تکبر ڈال کر کوئی صدقہ دیا ہے تو احسان جتوا کر اسے قاضیت دے کر ہاں ریا کاری کرا کے اور آگ کے ساری نیکا موقع ضائع کراتے ہیں لہٰذا زین جب ہم دو آلے بیٹھتے ہیں اور آضب المن شیطان رضیم پڑھتے ہیں تو خود کو شیطان کے وسفوں کے مقابلے میں کمزور محسوس کرتے ہوئے جس طرح جو ہے ایک بچہ ہے ہاں اس نے دیکھا کوئی کتا اس کے پیچھے پڑ گیا ہے ہاں جی کوئی اور جانور اس کے پیچھے پڑ گیا ہے یا کوئی اس کو ڈرا رہا ہے تو وہ جس تیزی سے جس خوف زدہ حالت میں جس پریشان حالت میں اپنی ماں باپ کے حضور پر نہ مانتے ہیں یا کسی بڑے کے جانے پہچانی شاعظ کے حضور پناہ مانتے ہیں اور اس کے گود میں گر پڑتے ہیں اس کے دامن تھامتے ہیں مجھے بچائیں اس شاذ سے اس جانور سے اس مخلوق سے تو بس اسی سے بھی کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کہیں زیادہ آجزی کے ساتھ ہاں جی اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کو اللہ کے پناہ میں دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا ورنہ جو ہے اگر ہم ہاں جی عیسا اللہ کو ایک رسمی طور پر پڑھیں ہاں جی اور اس کی حقیقت کو ذرا کرنے نہ لگ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے شیطان سے قوی سمجھنے لگ جائیں ہاں جی اور اللہ کے حضول میں سچ مجھ پاناہ نہ مانگے تو شیطان یا عزب اللہ جو ہے اگر آپ بالکل اس طرح کی سادگی میں پڑھیں تو آپ کو مشکل حل نہیں ہوگا جان سچ مجھ خود کو اللہ خود کو اللہ کے پاناہ میں دے دیں اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے شیطان کی شرح سے کوئی بچانے والا نہیں صرف تیری رحمت تیرے لطف کرم تیرے عناطے مجھے بچا سکتا ہے چنجاللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ول اللہ فضل اللہ علیکم و اگر اللہ کی فضل اور رحمت تو منسانوں کے شامل حال نہ ہوتا اللہ تبا تم شیطان تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے یہ تھوڑے لوگ وہی اللہ کے مخلصین ہیں انبیاء ہیں ہاں جی الیا کرام ہیں علم ہیں وہ خاص الخاص بندے ہیں اللہ فرماتے اگر ہماری فضل و رحمت شماری شامل حال نہ ہوتا ہے سب شیطان کے پیروکار بن جاتا ہے اب یہ سا اندازہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کس سختی کے ساتھ کس حاضی توجہ کے ساتھ کس آحبک کے, کے ساتھ کس آجزی کے ساتھ اللہ کے پناہ میں خود کو دینا چاہیے اس طرح کو راجم اللہ فرماتے ولا اللہ فضل اللہ علیہ الرحمۃ ہوں اللہ کن تمن الخاصری اگر اللہ کی فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم سب گاٹے میں پڑ جاتے تم سب خسارے میں پڑ جاتے یہ خسارہ وہی ہے شیطان کے ہاتھوں عاصر ہو جاتے وہ آپ سے اچھے عمل بھی کرائیں گے اور آپ کو گمراہ بھی کریں گے ہاں جی اس طرح اور میں سرح نور میں اللہ فمات ولا اللہ فضل اللہ علیہ مرحمۃ معذہ من کو من حاض نوضا ولاکن اللہ یزکم یش و حسمین ع تم میں سے اگر اللہ کی فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تمہاری دس نہ کریں تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائیں گے اللہ فرما دے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے فضا نگرامی جو ہے شیطان جو ہے ہمیں یا گناہوں کی رسے گمراہ کر دیتے ہیں گناہ کرا کے بلکہ اس سے زیادہ چونکہ مومن جو ہے وہ گناہ شیطان شیتا ناصر سے اسے گناہ نہیں کر با سکتے تو برغان دین نے کہا ہے جو لوگ اللہ کی طاط و بندگی کرنے والے لوگ ہیں مومن نے اس کو زیادہ تر نیک عمل کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں نیک عمل بھی کراتے ہیں اس میں وہ ڈالتے ہیں نیک عمل کراتے ہیں اس میں اس وجہ اس کے اندر تکبر ڈالتے ہیں نیک عمل کراتے کراتے ہیں, ہیں لیکن اس میں وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں تو اسی نیک عمل کو اس کا خراب کرتے ہیں اس کے اندر توازن کے بجائے تکبر ڈالتے ہیں ہاں جی اور والے ڈالتے ہیں ریا ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہاں جی آبد و زاہد جنواتے ہیں اس کے دل میں ایک ڈال کے اور اس, اس کے سارے اس کے عبادت ضائع اور رائے گان چلی جاتی لہٰذا احسان گرامی شیطان کے خدموں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پناہ مانگے اور پوری شدت کے ساتھ پناہ مانگے لہٰذا میں دوبارہ اس جملے کو دہراتا ہوں اعوذ جو من الشیطان الرجیم خود کو اور تمام ممنین کو سب کو اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں